پرانا مختار مورتہ مختلف تیئیس عبدالرحمت لازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی اور آپ رائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس کا نام ہے جمع الخرا اس مہینے کی بائیس تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل افضل افضل النا سے حضرت سیدنا آس کے اکبر رضی اللہ تعالی عمل وفات پائی اس مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے آج کے درس حدیث میں میں چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و عظمت کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے قرآن بات کہا کی ہے تو امبیا کی تعریف یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی اور ہر پیغمبر اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کا مصدق ہوتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کے لیے مبشر ہوتا تھا یعنی ہر نبی کے ذمے دو ڈیپٹیاں تھیں پہلی ڈیپٹی یہ کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والوں نبیوں کی تصدیق کرے ان کا مصدق بنے اور دوسری ڈیوٹی یہ کہ وہ اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دے یعنی مبشر بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوسا علیہ السلام کے مصدق بنے اور امام المبیا خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر بنے قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا و مبشرم بے رسولی یا اپیمبادی عصمح احمد میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد جب باری آئی ہمارے پیارے پیغمبر کی تو آپ پہلے نبیوں کے مصدق تو بنے تصدیق کی آپ نے عیشا سچے ہیں حضرت گسخہ سچے ہیں طوریت سچی ہے انجیر سچی ہے زبور سچی ہے مجھ سے پہلے آنے والے نبی سچے ہیں آپ پہلے نبیوں کے مصدق تو بنے لیکن آپ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو آپ کسی آنے والے نبی کے مبشروں نہیں بنے جس طرح ہر نبی کہتا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا تم اس پر ایمان لانا کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا لہذا آپ کسی نبی کے لیے مقشر نہیں بنے بلکہ بجائے کسی نبی کے لیے مبشر ہونے کے آپ نے قیامت کی خبر دی فرمایا میں اور قیامت کا ہاتین آپ نے دو انگلیاں جوڑی یہ درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی فرمایا انا وسا کا ہاتھ آئی میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں مطلب آپ کے کہنے کا یہ تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا پیغمبر اور نیا رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا جب آپ کسی نبی کے لیے مبشر نہیں بنے بات تو تھوڑی سیلوی ہو رہی ہے لیکن آپ توجہ کریں تو شاید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں جب آپ کسی کے لیے مبشر نہیں بنے تو پھر آپ کا مصدق کون بنے مصدق تو اس نے بننا تھا جس نے آپ کے بعد نبی آنا تھا آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے مصدق ہوتا تھا تصدیق کرنے والا جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں پیغمبر کوئی نہیں آپ کسی نبی کے مبشر کوئی نہیں تو پھر آپ کا کوئی نبی مصدق بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی تصدیق کرے اس دنیا میں آ کر آپ کی سچائی کا اعلان کرے اس دنیا میں آ کر کوئی مصدق آپ کے لیے نبی نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب سے اعلیٰ ہے یہ تو سب سے عرصہ ہے یہ تو سب سے اولا ہے یہ تو سب سے اعلی ہے یہ تو سب سے اشرف ہے یہ سب سے بالا تر ہے یہ سب سے بالا قدر ہے یہ سب سے اونچے ہیں ان کے لیے مصدق کیوں کوئی نہیں ہر نبی کا کوئی نبی مصدق بنتا تھا اللہ اس کے سر پہ نبوبت کا تاج سجاتا اسے مصطفیٰ مرتضا مجتبا بنا کے کہتا کہ گزرنے والے نبی کا مصدق بن تصدیق کر تو ہمارے پیارے پیغمبر کا کوئی نبی مصدق کوئی نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے آپ کے لیے کسی نبی کو مصدق نہیں بنایا اب اس منصب پہ اللہ نے صدیق کو بٹھایا اب کوئی نبی مصدق نہیں آئے گا آپ کا یہ منصب جو تھا اب یہ صدیق کے حوالے کی ہیں وہ مصدق والا کام اب اللہ صدیق سے لینا چاہتے ہیں صدیق اگرچہ نبی نہیں ہوگا لیکن جس طرح سایہ اصل کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے صدیق بھی نبوت کے ساتھ جڑ کے رہے گا اگرچہ یہ نبی نہیں ہوگا لیکن یہ سائے کی طرح اس نبی کے ساتھ ساتھ رہے گا نبی اعلان نبوت کرے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی ہجرت کے لیے نکلے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی غار میں پناہ لے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی کبا میں تھیرے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی مسجد نبوی میں آئے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی مکے میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی مدینے میں آئے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی بدر میں آئے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی احد میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی خندق میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی حدیبیہ میں آئے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی فتح مکہ میں آئے گا صدیق ساتھ ہوگا نبی جنگ میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی سلو میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی غار میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی مزار میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی میدان معاشر میں ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی کوثر پہ کھڑا ہوگا صدیق ساتھ ہوگا نبی جنت میں پہنچے گا صدیق ساتھ ہوگا آہ! صدیق نبی تو نہیں ہوگا صدیق نبی کے منصب پہ تو نہیں آئے گا لیکن وہ جو مصدق والا کام ہے اب وہ مصدق والا کام اللہ صدیق سے لینا چاہتے ہیں کہ تصدیق اب میرے نبی کی صدیق نے کرنی ہے چنانچے جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا ہے آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے انی رسول اللہ لا الہ اللہ یہ دعوت کیا ہے باپ دادے کے مذہب سے بغاوت ہے یہ دعوت کیا ہے ان کے معبودان باطلہ پہ ضرب کاری ہے یہ دعوت کیا ہے یہ دعوت شیرت کے خلاف اعلان جہاد ہے یہ دعوت کیا ہے دعوت یہ ہے کہ جن بتوں کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ مشکل کشاں ہیں یہ حاجت رواں ہیں یہ عالم الغیب ہیں یہ حاضر ناظر ہیں یہ بچے دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں مقدمے سے رہائیاں دے دیتے ہیں یا دلوا دیتے ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں ان کے عقیدے پہ زرب لگائی لا اللہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ الہ نہیں ہے معبود نہیں ہے مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے نافع و دار نہیں ہے موتی و معنی نہیں ہے سمیع و علیم نہیں ہے دعوت کیا ہے دعوت ہے باپ دادے کے مذہب سے اعلان بغاوت کرنا دعوت کیا ہے دعوت ہے شرکت کے خلاف اعلان جہاد کرنا دعوت کیا ہے دعوت ہے مکے کی پوری برادری سے ٹکر لینا. بڑے بڑے چوہدریوں کے سامنے کھڑے ہو جانا اس دعوت کو قبول کرنا کوئی آسان بات تھی کوئی سہل بات تھی اسی لیے تو نبی بات فرماتے ہیں اتنی مشکل دعوت تھی کہ میں نے جس کسی کے سامنے اس دعوت کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری دعوت ہے لا الہ اللہ تو ہر بندہ کہتا ہے تو نبی है तो اس کی دلیل پیش کر تو نبی ہے تو اس کی نشانی پیش کر تو نبی ہے تو اس کے لیے برحان لا تو نبی ہے تو اس کے لیے کوئی موئدہ پیش کر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا تب مانیں گے کنکریاں کلما پڑھیں گی मानेंगे مانیں گے اونٹ سلام کریں گے تب مانیں گے پتھر کلام کریں گے تب مانیں گے کوئی نشانی کوئی کمال کوئی اوپری چیز کوئی عجیب دکھا پھر مانیں گے دعوت بڑی انوکھی ہے دعوت بڑی عجیب ہے باپ دادے سے ٹکر لینا ہے اعلان بغاوت کا کرنا ہے شرکت کے خلاف اعلان کرنا ہے اس دعوت کو ماننا آسان نہیں تھا کچھ نے کہا موئزہ دکھا تب مانیں گے دلیل دکھا تب مانیں گے اور کچھ نے موئزے کا مطالبہ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا بابا سے پوچھیں گے بابا سے پوچھیں گے پھر مانیں گے برادری سے مشورہ کریں گے پھر مانیں گے بابا سے بات کریں گے پھر مانیں گے آپ نے فرمایا اس دھرتی پر میں نے جس کسی کے سامنے بھی اس دعوت کو پیش کیا تھا اس نے مجھے یا تو جھٹلا دیا یا اس نے نشانی مانگی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اس نے مہلت مانگی اور لوگو اس دھرتی پہ صرف ایک آدمی تھا صرف ایک آدمی تھا میں نے اس کے سامنے آ کے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا تھا جو تو نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی کیوں صدیق کو مصدق کی جگہ پہ اللہ کھڑا کرنا چاہتا تھا اب میرے نبی کی تصدیق کس نے کرنی ہے آہ, آہ. ابو بکر نے کرنی ہے صدیق کو اب مصدت کے منصب پہ اللہ بٹھانے لگے ہیں انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں مانگا انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی اس کو دلیل مانگنے کی ضرورت کیا تھی اس کو تو اللہ نے پیدا ہی تصدیق کے لیے کیا تھا اسے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے تھا کہ میں اپنے محمد کو نبی بنا کے بھیجوں گا تو, تو اس کے لیے صدیق بنے گا تو اس کی تصدیق کرے گا تو اس کا مصدق بنے گا ابو بکر نے تصدیق کی نہ کوئی معیزہ مانگا نہ کوئی دلیل مانگی نہ کوئی برہان طلب کی نہ کوئی محلت مانگی آج سال کے حضرت علی ہیں کھاتے نبی پاک کے گھر میں ہیں پہنتے آپ کے گھر میں ہیں رہتے آپ کے گھر میں ہیں آٹھ سال کی عمر ہے انہوں نے بھی کہا بابا سے پوچھوں گا پھر مانوں گا اس کے مقابلے میں ابو بکر آٹھ سال کا نہیں اڑتیس سال کا اڑتیس سال کا جوان ہے شادی شدہ ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے مکے میں کپڑے کی چار دکانیں بھی ہیں ہے بہت بڑا پرودہ آدمی ہے پرودہ آدمی ہے سمجھدار دانا فہیم آدمی ہے نہ انہوں نے کوئی مہلت مانگی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بابا سے پوچھوں گا ماں سے پوچھوں گا مشرے کروں گا برادری سے پوچھوں گا نہیں اس نے اس لیے نہیں کہا کہ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کا یار تھا میرے نبی کے لڑکپن کا یار تھا میرے نبی کی جوانی کا یار تھا میرے نبی کی تجارت کا یار تھا یہ مکے میں اکٹھے کھیلتے تھے عمر میں دو سال کا فرق تھا اکٹھے پھرتے تھے اکٹھے رہتے تھے اکٹھے تجارت کرتے تھے خلوتیں جلوتیں تنہائی ابو بکر نے میرے نبی کی دیکھ رکھی تھی ابو بکر نے کہا جس بندے نے چالیس سال کے عرصے میں کبھی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ ہو نہیں بول سکتا ابو بکر کو اللہ نے مصدق کی جگہ پہ کھڑا کیا کہ تُو نے میرے نبی کی کیا کرنی ہے تصدیق کرنی ہے ذرا آگے چلیے ایک اور جگہ پہ تصدیق کرنے لگے میرے نبی کو اللہ نے ایک رات میں اسی جسم کے ساتھ جسد انسری کے ساتھ جیتے جاگتے ہوئے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور سدرت المتہا سے بھی اوپر لے گیا دین یہ سن بارہ نبوی کی بات ہے نبوت کو ملے آپ کو کتنے سال ہو گئے تھے بارہ سال ہو گئے تھے مسائب کی انتہا ہو گئی تھی دکھوں کی انتہا ہو گئی تھی تکلیفوں کی انتہا ہو گئی تھی پتھر لگتے تھے پھپتیاں کسی جاتی تھی مزاج بنائے جاتے تھے پتوے لگتے تھے پریشانیاں گھیرتی تھی غم کے پہاڑ کاندھے پہ آم گنتے تھے سورت نہر کا آخری آخری یاتیں پڑیے گا اس کے بعد سورت بنی اسرائیل ہے سورت بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ زی اس میں واقعہ کس کا ہے میراج کا میں اپنے نبی کو لے گیا لے نوریہ ہوں تاکہ ہم اپنے نبی کو لے جا کے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے ہم اپنے بانس بلانا چاہتے تھے یہ سورت بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے اس سے پچھلی صورت ہے سورت النال سورت نال کی آخری آیتیں پڑھی اللہ فرماتی ہیں وسبر وما صبروں کا اللہ بل میرے پیغمبر لوگ پتھر مارتے ہیں وسبر میرے پیغمبر لوگ بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹاتے ہیں وسبیر میرے پیغمبر لوگ ابو فکیہ کی پسلیاں توڑتے ہیں وسبیر میرے پیغمبر تاج میں آپ کو لو لوہان کیا جاتا ہے لیکن وسبیر میرے پیغمبر آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی جاتی ہیں لیکن وسبیر میرے پیغمبر آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں لیکن وسبیر جب آبی کاروائی نہیں کر رہی میرے پیغمبر وسبیر صبر کیجئے وما صبروں کا اللہ بلّا صبر بھی تب ہوگا جب میں دوں گا صبر ہوگا جب میں توفیق دوں گا کھایا کر غم نہ کھایا کر میرے پیغمبر میں اچھی طرح جانتا ہوں جب آنکھوں میں دلوں کے راز جاننے والا جو ہوا میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ پریشان ہوتے ہیں سنیے گا صورت نل میں پریشانیوں کا لے غم کا لے تسلی دی جا رہی ہے خبر کر میرے پیغمبر ان تکلیفوں پر تکلیفوں کی انتہا ہو گئی غمی غم اپنی انتہا کو پہنچ گئے جب بندہ پریشان ہوتا ہے توجہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ ربط لگائے سورت بنی اسرائیل اور سورت نال کا میرے حدیث کے استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین کامت اللہ علیہ دیوبند میں مدرس تھے اور دیوبند میں وہ پڑھاتے رہے تھے انہوں نے یہ ربط لگایا مزہ ہی نال میں کہا ان کی تکلیفوں پہ صبر کر میرے پیغمبر حوصلہ رکھ میرے پیغمبر کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیغمبر غم نہ کھایا کر میرے پیغمبر آگے میں کا ذکر کر دیا میرے استاد کیسے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے جب اسے پریشانیاں گھیرتی ہیں بندے کا دل کرتا ہے میں ذرا باہر نکلوں ذرا سیر کروں کسی جگہ کا کچھ دوستوں کو مل کے آؤں کسی برادری کے بندوں کو مل کے آؤں غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے میں دوستوں سے ملاقات کر لوں یاروں سے ملاقات کر لوں تھوڑی سی سیر کر لوں اللہ मेरे میرے پیغمبر زیادہ پریشان ہو گئے ہو نا آؤ تمہیں آسمانوں کی سیر کرواتے میرے پیغمبر ہے میں تجھے آسمانوں کی سیر کراتا ہوں تجھے تیرے بھائیوں سے ملاتا ہوں حضرت ابراہیم سے تجھے تیرے دادا سے ملاتا ہوں تجھے تیرے بھائیوں سے ملتا ہوں حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ سے حضرت زکریہ سے حضرت ہارون سے حضرت یوسف سے حضرت یعقوب سے تاکہ تیرے دل کا بو تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہو جائے اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے پیغمبر کو اسی قسم کے ساتھ جستے کے ساتھ جیتے جاگتے جبریل امین نے آ کے اٹھایا ہوگا بڑا عجیب منظر ہوگا نبی پاک سو رہے ہوں گے اپنے مکان میں یا حتیم میں سو رہے ہیں جبریل اٹھانے کے لیے آ ہیں جبریل نے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے نورانی پر ملے ہوں گے اور مل کے جب یہ کہا ہوگا تو کتنا عجیب منظر ہوگا یا رسول اللہ اٹھئے تو ہم لوگ بلا رہے ہوں. تمہیں تمہارا رب یاد کر رہا ہے تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے کیسا عجیب منظر ہوگا جب اللہ لے گیا فضرت المتہا پر فضرت المنتہا سے بھی میرے نبی پار چلے گئے پار چلے گئے وہاں نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی اللہ سے ہم کلامی بھی ہوئی توفوں کے تبادلے بھی ہوئے جنت کے مناظر بھی دیکھے جہنم کی ہوناکیاں بھی آپ کو دکھائی گئیں آپ واپس پلتے ہیں زمین پہ آ ہیں آپ مشرقی نے مشرقین مکہ سے ذکر کیے ہیں لوگ منع کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ ذکر کریں یہ آپ کو جھٹلائیں گے مزاج بنائیں گے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو انسان ہو رات کی تاریخی میں اٹھے بیت المقدس چلا جائے وہاں سے پیدا آسمان دوسرا تیسرا ساتواں یہ سدرت المتہاز ہے تو اللہ کے ہاں چلا جائے پھر جنت دیکھے جہنم دیکھے نبیوں سے کلام کرے پھر بیت المعمور پہ آئے پھر واپس چلا آئے. اور جب واپس آئے تو جس ووزو سے پا جس پانی سے وزو کر کے گیا ہو وہ پانی گرم ہو وقت کوئی نہ لگا ہو سبحان اللہ صبح مل اس ہی لنگ اصرا کہتے ہی رات کے چلنے کو ہے دن کے چلنے کو اصرا کہتے ہی نہیں مولا تو نے اسرا جو کہہ دیا آگے لئی رات کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے لئی کو نکرا کیا اور اس پر تنوین ڈالی تنوین قلت کا معنی دیتی ہے اللہ نے فرمایا اسرا کہنے سے یہ شک پر سکتا تھا کہ شاید ساری رات لگ گئی ہو ساری رات لگ گئی ہو میں لئے لن کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں ساری رات نہیں لگی رات کا کچھ حصہ لگا میرا نبی واپس آ گیا میرا نبی واپس آ گیا امیر شریعت سید شاہ بخاری نے کتنی عجیب بات کی ہے اس جگہ پہ شاہ صاحب کی باتیں تو اطاعی ہوتی تھی نا شاہ صحیح فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ملک کے وزیر اعظم نے یا ملک کے صدر نے کسی سڑک سے گزرنا ہو کسی علاقے سے گزرنا ہو فوج آ جاتی ہے پولیس آ جاتی ہے چوکوں میں کھڑی ہو جاتی ہے یہ ٹریفک روک دو یہ ٹریفک روک دو یہ ٹریفک روک دو پیچھے کی ٹریفک روک دو جام کر دو ٹریفک کا نظام ہر گاڑی کے پہیے اپنی اپنی جگہ پہ رک جائے کوئی یہاں نہ آئے کیوں وزیراعظم جا رہا ہے کیوں صدر پاکستان میں گزرنا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنا مہمان بنایا سارے جہان کے نظام کو ساکن کر کے رکھا جہاں جو چیز ہے رک جائے جہاں جو چیز ہے رک جائے کیوں میرا نبی آ رہا ہے میں اپنے نبی کو بلا رہا ہوں جہاں جو چیز ہے وہ تھم جانی چاہیے اللہ کے نبی چلے گئے واپس آ گئے آپ نے ذکر کیا ابو جان سے سناتی قریش سے مشرقین مکہ سے مزاج اڑنے لگے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو چلا جائے وہاں پہنچے واپس آئے رات کا ایک حصہ سڑپ ہو درمیان میں کر زمہریر ہے درمیان میں کر نار ہے آج کے سوا بندہ وہاں کیسے پہنچ ہا جہاں نہ ہو بندہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے کے قررے سے بھی گزر گئے آگ کے کرے جب حریر کے کرے گزر گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو فلسفہ نہیں مانتا اس کو تو منتق نہیں مانتی اس کو تو اٹل نہیں مانتا اللہ کو پتا تھا اللہ نے بھی اس سفر کو شروع کیا اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی <سلام> تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ گیا کون تھا کیسے گیا تھا تم نے یہ دیکھنا ہے کہ لے کر کون گیا سبحان اللہ جی لے کے وہ گیا ہے جس نے کر رہے کو پیدا کیا ہے لے کے وہ گیا ہے جس نے کر ہوا کو بنایا ہے لے کے وہ گیا ہے جس نے کر نار کو تخلیق کیا ہے وہ لے کے گیا تھا اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے لوگوں نے مزاق اڑائے ہیں پھپتیاں قصیدانے لگی ہیں ہم نہیں کہتے تھے یہ مجنون ہے ہم نہیں کہتے تھے یہ دیوانہ ہے ہم نہیں کہتے تھے یہ ساتین الاولین ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہے بنی بنائی باتیں کر دیا کرتا ہے لوگوں نے جب مزاج بنایا ہے میرے نبی کا تو وہ لوگ خوشی خوشی آئے ابو بکر کے دروازے پر کہ آج موقع مل گیا ہے ابو بکر کو برگشتہ کرنے کا آج موقع مل گیا ہے ابو بکر کو نبوت سے ہٹانے کا آج موقع مل گیا ہے سائے کو اصل سے جدا کرنے کا سائے کو اصل سے جدا کرنے کا آئے کہنے لگے ابو بکر تیرا دین مانتا ہے کہ ایک آدمی ہو آسمان پہ چلا جائے آسمان پار کر لے پھر وہ واپس بھی آ جائے اور رات کا ایک حصہ طرف ہو ابو بکر کہتے ہیں, ذہن تو میرا نہیں مانتا کہ کوئی بندہ اتنا سفر کر کے واپس پلٹ آئے اب خوش ہو گئے تو بن گئی لیکن ابو بکر کہتے ہیں, یہ تو بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے یہ کہتا کون ہے یہ کہنے والا کون ہے ابو یار کہنے لگا یہ تیرا یار کہتا ہے جس میں تو ایمان لایا ہے وہ کہتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر وہ کہتا ہے تو سب سے پہلے تصدیق میں کرتا ہوں میرا نبی سچ کہتا ہے جو کہتا ہے میرا نبی سچ کہتا ہے میرے نبی نے کبھی میرے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو مصدق کون بنا صدیق بنا اب یہ منصب کس کے پاس آیا صدیق کے پاس آیا اور میرا نبی جب میرا آگ پہ گیا ہے تو پھر اس وقت کی تصدیق اکبر تصدیق کون کر رہا ہے سی اکبر کر رہا ہے ایک تیسری تصدیق کا ذکر کروں گا اگر آپ آخر تک بیٹھ رہے وہ بڑی عجیب تصدیق ہے جب صحابہ میں جب صحابہ میں جب صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ نبی آباد میں موت نہیں آئی جب صحابہ میں یہ اختیلاب ہو گیا تھا اور حضرت عمر نے تلوار پکڑ لی تھی وہی ذکر کرتا ہوں کہ وہاں ابو بکر صدیق کا کردار کیا تھا ابو بکر وہاں کس طرح حوصلے میں رہا فی الحال سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ابو بکر نے تصدیق کی اور ابو بکر نے میرے نبی کی جگہ جگہ پہ تصدیق کی تو قرآن بول اٹھا بل اب اسد میرا نبی جو آیا تھا تو وہ صدق لے کے آیا تھا وہ ستہ کا بھی ہی اور جس نے اس کی تصدیق کی الا م سچ لانے والا بھی متقی ہے جس نے سچ کی تصدیق کی ہے وہ بھی کون ہے متقی ہے جب ابو بکر اس مرحلے پہ لایا جب ابو بکر پہلا مومن بنا جب ابو بکر پہلا مسلم بنا مجھے ایک مسئلے کی وضاحت چاہیے ذرا ایک مسئلہ بتائیے گا بتائیے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ نماز کے اندر جو فضیلت پہلی سب کی ہے وہ دوسری کی ہے نہیں جو دوسری کی ہے وہ تیسری کی نہیں جو تیسری کی ہے وہ چوتھی کی نہیں جو چوتھی کی ہے وہ پانچویں کی نہیں آپ نے فرمایا اگر میری کو پہلی سب کی فضیلت کا پتہ چل جاتا کہ اس پر رحمتیں کتنی اترتی ہیں اور اس پر رحمت کے فرشتے کتنے اترتی ہیں اگر میری ہمت کو پتہ چل جاتا تو مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی جھگڑے ہوتے اختلاف ہوتے کس بات پہ میں کھڑا ہوں گا دوسرا کہتا میں کھڑا ہوں گا تیسرا کہتا میں کھڑا ہوں گا پھر فیصلہ پورا اندازی کے ذریعے ہوتا کہ بھائی کرے ڈالو جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا کیوں جو فضیلت پہلی صف کی ہے وہ دوسری کی نہیں ہے جو دوسری کی ہے وہ تیسری کی نہیں ہے جو تیسری کی ہے وہ چوتھی کی نہیں ہے اگر یہ بات سچی ہے اور یقیناً سچی ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو کہ ایمان کی صفوں میں سب سے پہلی صف ابو بکر ہے سب سے سب سے پہلی سب کیا ہے ابو بکر ہے یہ سب سے اس لیے افضل ہے کہ یہ پہلی سب کا آدمی ہے اس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی تھی اور جب نبوت کی تصدیق کی ہے ایک عورت نے بھی کی ہے جب نبوت کی تصدیق ہوئی ہے آج سال کے بچے نے بھی کی ہے جب نبوت کی سب سے پہلے تصدیق ہوئی ہے ایک آزاد شدہ غلام نے بھی کی ہے آپ کے ذہن میں نام آ گئے ہوں گے لیکن بتائیے آج سال کا بچہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے کتنے دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے کتنے مشورے دے سکتا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ آخر باہر آ کے جسمانی قوت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہے اور پھر غلام کی حیثیت مکہ مکرمہ میں کیا تھی غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن ابو بکر اڑتیس سال کا جوان ہے شادی شدہ ہے مکے میں کپڑے کی چار دکانیں ہیں آئے میں یہی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے آنے سے نبوت کی پیٹ مضبوط ہو گئی ہے نبوت کی پیٹ مضبوط ہو گئی ہے یہ نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہے یہ باہر نکلا ہے ہمارے گرامر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی گرامر میں فیل لازم فیل متعدی فیل لازم ایک مفول پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن فیل متعدی دو مفول چاہتا ہے میں کہتا ہوں سب لوگوں کا ایمان لازم تھا ابو بکر کا ایمان متعدی تھا علی کا ایمان اپنے لیے خدیجہ کا ایمان اپنے لیے زید ابن حادثہ کا ایمان اپنے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ایک بچہ ہے ایک عورت ہے ایک غلام ہے لیکن ابو بکر کا ایمان اپنے تک محدود نہیں تھا یہ متادگی تھا یہ ایمان قبول کرنے کے بعد باہر نکلا عثمان غنی کو ملا کے ساتھ لے آیا یہ پھر باہر نکلا عبد الرحمان ابلی آؤ کو لے کے آیا یہ پھر باہر نکلا طلحہ کو لے کے آیا یہ پھر باہر نکلا زبیر کو لے کے آیا میں کہتا ہوں کہ وہ دس صحابہ جن کو نبی پاک نے جنت کی خوشخبری دی ہے ان میں سے چھ صحابہ ابو بکر کی تحریک پر ایمان لائے چھ صحابہ ان میں سے وہ ہیں ابو بکر کی تحریک پر ایمان لائے تو ابو بکر کے کلمے پڑھنے سے نبوت کی پیٹ مضبوط ہو گئی یہ صدیق کے منصب پہ فائد ہوا کے جو نبی باغ کہتے تھے جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا ہے حضرت عثمان نے کتنے احسان کیے مسجد نبوی کی فراش کرنے کے لیے جگہ دی ڈبو کے تیسرے حصے کا سامان حضرت عثمان نے لیا مال اپنا خرچ کیا دوسرے صحابہ نے کتنی کتنی قربانیاں دی آپ فرماتے ہیں جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں لیکن وہ لوگ میں نے بڑا زور لگایا کہ میں ابو بے کا بدلہ چکا دوں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں چکایا گیا قیامت کے دن خدا خود چکا رہے. اللہ پورا بدلہ دے گا مجھ سے بدلہ نہیں لیا جا سکا حضرت ابو بکر کے احسانوں کا لیکن اس کے باوجود رحمت کائنات آئے ہیں. اس کے باوجود رحمت کائنات آئے ہیں اور جناب آسمان نیل اس پر ستارے چمک رہے ہیں انگل ستارے بے شمار ستارے لا لاتاد ستارے رحمت کائنات لیتی ہیں حضرت آشا بھی لیتی ہیں حضرت آشا نے باتوں باتوں میں جب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضرت آشا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کسی بندے کی اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے مثلاً بے شمار مطلب یہ تھا بے شمار مطلب یہ تھا لا تعداد مطلب یہ تھا انگنت اس کی نیکیاں ہو جس طرح ستارے انگنت ہیں ستارے لا تعداد ہیں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں حضرت آشا نے سوال کیا نبی اقاب نے فرمایا ہاں آشا میری امت کے عمر کی میری امت کے فاروق آزم کی عمر نے خطاب کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے ستارے ہیں حضرت آشا کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے بابا کا نام لیں گے میرے بابا کا نام آئے گا ستارے کسی لاس آداب نے کیا دیش کمار نے کیا لیکن نبی پاک نے حضرت عمر کا نام لیا حضرت عائشہ نے بھی بات دل میں نہیں رکھی اپنی دل کی بات زبان کے لائی حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنے گا میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنے گا میرے باپ کی نیکیاں کسی لیے رحمت کائنات نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو باپ کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو پوجھتی ہو باپ کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تاریں جتنی نیکیاں حضرت عمر کی اکٹھی کر لی جائیں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس رات میں جس رات میں اللہ نے تیرے بابا کو جب اوپر سے خطاب کیا تھا تو میرے ساتھ ملا کے خطاب کیا تھا ان اللہ انہ ان اللہ مائیا و ماں کا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ تیرے ساتھ ہے یوں نہیں فرمایا بڑک فرمایا ان اللہ مانا اللہ ہم کے ہم دونوں کے ساتھ ہے آشا پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو آسمان کے تارے یہ ساری نیکیاں عمر کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب اس رات میں تیرے بابا نے جب میرے باؤں مکے کی نکیل دار زمین پہ چلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے تو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا. اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا نبوبت کی نازک تلیاں ہیں جوتیاں انہوں نے اتار رکھی ہیں اگر جوتیاں پہن کے چلتے تو کھوجی لوگ یہ تو چھکے جا رہے تھے خوجی لوگ جو تھے وہ نشان ظاہر ہو جاتے کھوجی لوگ پہچان لیتے اس طرف گئے ہیں یوتیاں اتری ہیں نیچے کنکر कंकर ہیں نیچے پتھر ہیں نبوت کی خوبصورت اور نازک تلیاں ہیں وہ جو زخمی ہونے لگی ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھا لیا ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھا لیا ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر فتح مکہ کے دن جب نبی پاک بت توڑ رہے ہیں تو سب سے اوپر جو تصویریں ہیں وہ حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی ہیں وہاں نبی پاک کی چھڑی نہیں پہنچ رہی ہے نبی پاک نے فرمایا علی میرے کاندے پہ سوار ہو ہوگا اور ان اوپر والی تصویروں کو توڑ دے نبی پاک حضرت علی کے ذریعے یہ تصویریں توڑوا کے بتانا چاہتے ہیں ہاں لوگوں علی بت فروش نہیں ہے علی بت شکند ہے علی کا کام بتوں کو توڑنا ہے تم علی کا ہی بت بنا کے پوجنے لگے ہو دو جو. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور مہر نبوت کا نہیں آم میرے کاندھے پہ آئیے آم میرے کاندے پہ آئیے کتنے سال ہو گئے تیئیس سال نبوت ملے بائیس سال ہو چکے تیس سال کا کریئر کڑان تیس حضرت ابو بکر کی عمر تو اس وقت پچاس سال تھی جب کاندھوں پہ اٹھایا تیس سال کا کریل جوان فاتح خیبر بدروہت کا غازی بہادر شجا نر جسیم پہلوان ہجربا کار قوت والا ہمت والا حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ آئیے آپ اپنے ہاتھ سے ان تصویروں کو توڑیے نبی باغ نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تم سے اٹھایا نہیں جائے نبوت کا بوجھ تم سے اٹھایا نہیں جائے گا یہ بوڑھا بو بکری تھا یہ پچاس سال کا وہ بکری تھا جو نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے گارے خور میں لے گئے آج بھی جوان آدمی وہاں پہنچتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں تین میل کی چڑھائی ابو بکر نے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھا کر غار سور میں لے جا رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں اے لوگوں میں نے میراج کا تذکرہ کیا نا تھوڑا سا اور اب میں ہجرت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں میں کہا کرتا ہوں نبی پاک کو اپنی زندگی میں دو سفر بڑے عظیم کرنے پڑے تھے ایک معاج کا سفر ہر ایک ہجرت کا سفر جب آپ مکے سے نکلے مدینے آئے اور زمین سے چلے آسمانوں پہ پہنچے دو سفر آپ کے بڑے عظیم ہیں ایک میراج والا سفر دوسرا ہجرت والا سفر اللہ نے دونوں سفروں میں میرے نبی کو یار عطا کیے ہم سفر عطا کیے خاص دینے والے عطا کیے معراج والی رات میں جس کو ہم سفر بنایا وہ ملائکہ کا سردار ہے بری امی ہے اور ہجرت کی رات میں جس کو ہم سفر بنایا وہ ساری امتوں کا سردار है है वो है है है। तो का ہے है ہے है। یہ امتوں کا کردار ہے لیکن فرق یہ ہے جب وہ ساتھی بنا تو آسمان سے چلا اور نبوت کے دروازے پہ آیا اور جب یہ ساتھی بنا تو نبوت اپنے گھر سے نکلی اور ابو بکر کا دروازہ جا کھٹ خط کھٹایا وہ ابو بکر کے دروازے وہ نبی کے دروازے پہ آیا اور ندی بہت خود اٹھے ابو بکر کے دروازے کے چلے گئے گورا کے تقدیر یہ کہنا چاہتی ہے اور کائنات کے لوگوں ساری کائنات چل کر میرے نبی کے دروازے आती آتی ہے فرشتے چلے نبی کے دروازے پر عمر چلے نبوت کے دروازے پر عثمان چلے نبوت کے دروازے پر حیدر کلار چلے نبوت کے دروازے پر طلاء زبہر چلے نبوت کے دروازے پر ساری کائنات چل کے میرے نبی کے دروازے پہ آتی ہے اس دنیا میں صرف کاشانہ तो है। تو ہے نبوت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کس کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے ابو بکر کے دروازے پہ آ جاتی ہے کبھی کبھی کبھی ہجرت کا یار بنانے کے لیے اور کبھی صدیق کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی خوشخبریاں دینے کے لیے جب عائشہ پہ تومت لگی تھی اس دن بھی تو نبی پاس چل کے ابو بکر کے گھر آئے تھے اور ابو بکر کے گھر ہی جب آ گیا وہی آئے جس میں ابو بکر کی بیٹی کی اسمت کی گواہیاں قرآن کی سورت میں اتر پڑی تھیں قرآن کی صورت میں اتر پڑی تھی جس دن جس دن اللہ نے جج بن کے فیصلہ نہیں کیا تھا وکیل صفائی بن کے آشا کی گواہی دینی شروع کر دی وکیل صفائی بن گیا تھا اللہ گواہی دینی شروع کی تھی اللہ یہی تو ایک کاشانہ ہے جو نبوت چل کے اس دروازے پہ آتی ہے جب وہ یار بنا تو چل کے ان کے دروازے پہ آیا اور جب یہ یار بنا نبوت چل کے ان کے دروازے پہ گئی وہ یار بنا مکے سے باہر نکلے انہوں نے پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے اس نے کہا جنت سے سواری لایا ہوں اور جب یہ یار بنا تو مکے سے باہر نکل کے نبوت نے پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے اس نے کہا تھا برا کھاگ رہے اس نے کہا تھا ابو بکر کے کاندے آگے رہے اس نے برا پیش کی اس نے اس نے اپنے کاندے پیش کیے اور وہ گیا اب تھوڑی سی بات پنجابی میں کروں پنجابی میں ہو ہے وہ اردو میں نہیں وہ گیا تے توڑ گیا راستے میں چھوڑ گیا کہتا ہے اگر یکسر منہ برتر پرم ہم فروغے تجلا بسوزت پرم ایک بال برابر اوپر اڑوں رب کی تجلیا میرے پر جلا دے گی میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا امیر شریعت کہتے ہیں نوری تھا نا جلنے سے ڈر گیا نبوت کا ساتھ چھوڑ گیا جلنے سے لڑ گیا اگر میں والی رات ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہوتا جل کے کوئلہ ہو جاتا محمد کا ساتھ کبھی نہ چاہتا کبھی میرے پر جل جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا وہ گیا تو توڑ گیا نہیں رستے میں چھوڑ گیا توڑ کے دو مہینے <مت> ہیں پنجابی میں ایک توڑ کا میں ہے انجام آخر منزل اور ایک توڑ کا میں ہے الگ کرنا الدا کرنا توڑ دینا الگ کر دینا میں کہا کرتا ہوں وہ گیا کہ توڑ گیا نہیں رستے میں چھوڑ گیا اور یہ گیا اس طرح توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکتا سکے یہ اس طرح توڑ گیا کہ آج تک دونوں کو کوئی توڑ نہ سکے پھر یہ بدر میں ساتھ ہے عہد میں ساتھ ہے مسجد نبوی میں ساتھ ہے غار میں ساتھ ہے مزار میں ساتھ ہے حود قوثر میں ساتھ ہے جنت میں بھی ساتھ اللہ اکبر اللہ ہجرت کا ساتھی ہم سفر اللہ نے کس کو بنا دی صدی کے اخبار رضی اللہ ہو جب انہوں نے تصدیق کی نا تو ادھر سے بھی رنگوں کی برکھا برسنے لگی آشا پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو یہ کہہ ایک حدیث اور سنی نبی پاک کو بہت میں راج ہوئے جسمانی ایک ہوا روحانی میں راج آپ کو خواب میں بہت خیر کروائی بہت دفاع اور آپ کو پتا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے حجت و دلیل ہماری طرح نہیں ہوتا نبی کا خواب جسمانی میں ایک مرتبہ اور روحانی میں ایک دن جو آپ نے روحانی میں کی ہے تو آپ واپس پہنچے صبح کی نماز پڑھائی تو مختلف کی طرف صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھے آپ نے فرمایا کسی کو خواب آیا تو بتایا آپ کی عادت مبارکہ تھی صحابہ سے پوچھتے تھے کسی کو کوئی خواب آیا تو صحابہ خواب بتاتے نبی اباک اس کی تعبیر بتاتے صحابہ خاموش نبی اباک نے فرمایا کہ سنو آج رات میں نے خواب دیکھا ہے مجھے اللہ جنت میں لے گیا تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ ویسے تو جانے تو ایک ہی تھے لیکن جس بندے کا جس چیز میں ذوق زیادہ ہوگا نا اللہ اس بندے کو اس دروازے سے لے جائے گا ایک کا ہے باب اس باب بابس باب اس باب الجہاد باب اس جس بندے کا نوافر کا شوق بہت زیادہ ہوا اللہ مہربانی کریں گے اس کو کہیں گے بابس سلاد میں سے چلا جا بھائی جو بندہ صدقے بہت کرتا ہے خیرات کرتا ہے اللہ اس کو کہیں گے تو واپس صدقہ میں سے چلا جا جو بندہ روزے بہت رکھتا ہے اس کو اللہ کہیں گے تو بھائی واپس ہوم میں سے چلا جا جو زکات دیتا ہے خراب کرتا ہے وہ باب اس ز میں سے بزرگ گا جنت میں اس کو پکارے گا وہ دروازہ ادھر آ جائے گا اس دروازے سے گزرے گا یہ خواب آپ سنا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر صحابہ موجود ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جائے گا تو ایک میں سے لیکن کوئی آپ کی امت کا بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو آٹھوں دروازے بنائے ہر بندے کو تو ایک ایک دروازہ بلائے گا جس کے ذوق کے مطابق نماز والا بلا لے سبکے والا بلا لے زکات والا بلا لے لیکن آپ کی امت میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہوں رحمت کائنات نے فرمایا صدیق ہے اور تیرے سوا کون ہو سکتا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے اس نے بھی تصدیق کی حد کی اور نبی پاک نے بھی اس کی عظمت بیان کرنے کی حد کر دیکھا حد دیکھا یہ جو میں نے حدیث ابتدا میں پڑھی ہے بخاری کی حدیث مسلم میں دن یہ آپ کے انتقال سے پانچ دن پہلے کی دن جمعرات کا دن بار کو آپ کا انتقال ہوگا جمعرات جمعہ ہفتہ اعتوار زور کی نمازیں رحمتِ کائنات کو پچھلے دس دن سے بخار ہے لیکن مسجد میں آ رہے ہیں جماعت کرا رہے ہیں مسجد میں تشریف لا رہے ہیں باوجود بخار کے آج بخار کی اتنی شدت ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کی ایک پٹی اپنے ماتھے پہ باندھ رکھی ہے اور ایک چادر آپ نے اپنے اوپر توڑ او رکھی ہے صحابی کہتے ہیں ہم نے چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو چادر کے اوپر سے ہمارا ہاتھ جلنے لگا اس بخار کی شدت کی وجہ سے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا سخت بخار آپ نے فرمایا ہاں اتنا بخار تم دو مردوں کو ہوتا ہے اتنا بخار اکیلے نبی کو ہوتا ہے اکیلے پیغمبر کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے صحابی تعرب کرتا ہے یا رسول اللہ دو آدمیوں کے بخار کے برابر آپ نے فرمایا اللہ عجر بھی تو اسی طرح دیتا جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے عجر بھی تو زیادہ ہوتا ہے زور کی نماز آپ نے پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ ڈمبر پہ آئے سنیے گا یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہیں لیا کوئی تقریر نہیں کی کوئی بھی اگر بھی جو زیادہ ہوتا ہے زور کی نماز آپ نے پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ بمبر پہ آئے سنیے گا یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہیں لیا کوئی تقریر نہیں کی کوئی بھی عام نہیں کیا یہ زندگی کا آخری الوداعی خطبہ ہے جمعرات کے دن زور کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں کیا فرماتے ہیں اس خطبے میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر نے خطبہ دیا وقالا اور فرمایا ان اللہ خیر اگدن بین الدنیا و بین ما مائندہ مجمع کس کا ہے مسجد نبوی ہے یوں نبی پاک کا حجرہ ہے جہاں نبی پاک کی اب قبر منور ہیں یہ ہوجرا ہے اس کی کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے نبی ابا خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی ہے صحابہ کا مجمع ہے سناٹا کھایا ہوا ہے نبی پاک کو تکلیف ہے آپ نے فرمایا ان اللہ خیر آگ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین دنیا و ماں اندہ بینا ماں اندہ کہ تم دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو ہم تیری زندگی کی دور لمبی کر دیتے ہیں دنیا میں رہیے یا بینا ما ہوں یا آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو جنت الفردوس آپ کی مشتاق ہے مشتاق ہے آپ کی یہاں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو فختارہ زالے العبد ہٹ اختیار کر لیا اس بندے نے ما اند اللہ کس چیز کو کرو میں نہ یار اختیار کس میں دیا گیا تھا بین الدنیا بینت دنیا بما اندہ بینت دنیا بما اندہ دنیا کی زندگی دنیا کی حیات یا حیات اس رویہ سستا زال کل آپ دو اللہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا بلکہ اس بندے نے پسند کر لیا ما اند اللہ اس زندگی کو جو کس کے پاس ہے تالا حدیث کے راوی ابو سعید کہتے فبقا ابو بکر جب نبی اباد نے یہ جملے کہے تو ابو بکر رونے لگے ابو بکر کی آوازیں بنا لگی ہم نے آوازیں سنی آوازیں نمبر پہ پہنچی نبی پاک نے بھی سنی نا یہ بکاری ہم سب تعدب کرنے لگے یہ برا کیوں روتا ہے جبو بکر کیوں روتے ہیں نبی پاک نے کوئی رونے والی بات تو نہیں کی یہ کیوں روتے ہیں ایک ابد کا ذکر ہو رہا ہے ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے پتہ نہیں اس بندے سے مراد کون ہے ہم نے جو تعجب کیا تو ابو بکر نے فرمایا اوے میرے نبی کے یارو ابش سے مراد خود نبی کاک ہیں نبی کاک اپنی بات کر رہے ہیں نبی کاک اپنی بات کر رہے ہیں اور نبی پاک تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ اب نبی پاک تم رہنا نہیں چاہتے بلکہ نبی پاک کہاں جانا چاہتے ہیں یہ راجدار بوت ہے نا یہ راجدھانی بت ہے نا یہ رمضے جانتا ہے نا یہ سارے صحابہ میں سے زیادہ عالم ہے نا یہ سارے صحابہ میں سے زیادہ عالم ہے نا سارے صحابہ سے زیادہ فہیم ہے نا سارے صحابہ سے زیادہ ذکی ہے نا سارے صحابہ سے زیادہ دانا ہے نا نبوبت کی زبان سے بات نکلی ابو بکر نے اس کی رمضے اس حبا سے مراد کون ہے تو نبی اباغ نے دنیا کی زندگی پسند کی زور سے بولو تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اب نبی ابا کی دنیا میں میری آیات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات کے قائل ہیں جس حیات کو نبی پاک نے خود بھی پسند <سؤال> نہیں کیا رب کر دیا تم کہتے ہو نہیں دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی جبکہ نبی پاک نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا فختار ماں اللہ کے بندے نے اس زندگی کو پسند کیا جو کس کے پاس ہے اشاعت ال توحید والوں نے بھی نبی پاک کی وہی حیات مانی جو حیات میرے نبی کو خود پسند بے ہم <تصال> نے بھی وہی حیات مانی جس حیات کو خود نبی پاک نے جا کیا پسند کیا پسند کیا وہ کون سی حیات ہے بردی حیات ہیں, ہیں، دنیاوی حیات نہیں ہے دنیاوی حیات کو نبی پاک نے پسند نہیں کیا جب ابو بکر روئے صحابہ نے تعجب کیا توجہ کرنا صحابہ نے تعجب کیا ابو بکر روئے نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں ابو بکر کے رونے کی آواز جب نبی پاک نے سنی نبی پاک نے خطبے کا موزوئی بدل کے رکھ دی موضوعی تبدیل ہو گیا پہلے تو یہ بات کر رہے تھے ابو بکر کا رونا دیکھا پیار دیکھا محبت دیکھی عشق دیکھا جدائی کا صدمہ دیکھا کہ میری جدائی کا صدمہ ابو بکر کو اتنا ہو رہا ہے تو نبی باغ نے فرمایا انہنا منا منس سارے لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان فی صحبت ہی دوستی کے لحاظ سے سنگت کے لحاظ سے سوبت کے لحاظ سے و مال ہی اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان مج محمد کے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ یہی ابو بکر ہے نبی اباپ کا آخری خطبہ ہے اس میں فضائل کس کے شروع ہو گئے بولو بولو فضائل ویار کرنے والا کون ہے فضائل شروع ہو گئے ابو بکر کے سوبت کے لحاظ سے گت کے لحاظ سے یاری کے لحاظ سے دوستی کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے مجھ پہ کام کیا ابو بکر نے ہجرت والی رات چلے نا تو چالیس ہزار درم باندھ کے ابو بکر نے ساتھ رکھ لی دو بیٹیاں نابینا باپ گھر میں نابینا باپ پیچھے سے کہتا ہے ابو بکر تو جو اس لیے پالا پوسا تھا کہ جب تُو میرے ہاتھ کی لاٹھی بننے لگے تو مجھے چھوڑ کر نابینا کو کہیں اور چلا جائے ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دی جا رہے ہیں دروازے کی طرف پیچھے سے بابے نے دوسرا بار کیا ابو بکر اگر میرا خیال نہیں کرتے ہو یہ تیری بیٹی اسما یہ تیری بیٹی عائشہ میں نابینا ان کا کون یاد کرے گا کہاں جا رہے ہو ابو بکر کا رخ اسی طرف ہے اور اسی طرف رخ کر کے کہتے ہیں بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون ہے آج میرے دروازے پہ وہ آیا ہے کہ نوریوں کا سردار اس کے دروازے کا دربان بنا کرتا ہے چوکی داری دیا کرتا ہے آج وہ میرے دروازے پہ آیا ہے بابا میں کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں چالیس ہزار گرم باندھ لیے اللہ اللہ ابو بکر تیرے گھرانے دیا ریس ہے ابو بکر کے بیٹے نے صاحبی بیٹیاں صحابی تو صاحبی بیوی صحابی ماں صحابی باپ بھی صاحب سوری پوچھتے صحابی صاحب اور صحابی بھی کیسے جب چلے گئے نا تو دادا پوچھتا ہے اسما سے بیٹا تمہارا بابا چلا گیا ہے تو آڈے واسطے بھی کچھ چھوڑ گیا کچھ رقم کچھ سرمایہ کہتی ہے بابا بہت چھوڑ گئے بہت کچھ تو وہ چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریاں لے کے نا ایک جگہ پہ جمع کر کے نا اوپر اس کے کھیس یا چادر بچھا کے نا نبی نے دادے کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے کہتی ہیں یہ ساری ہیں ہی تو ہیں جو ہمارا بابا ہمارے لیے چھوڑ کے گئے چالیس ہزار دن ہم کیے چار مکے کی دکانیں نساور کی اور جب تبوک کے موقع پہ میرے نبی نے مال مانگا مال مانگا مال مانگا, مال مانگا, مال مانگا تو حضرت مر کہ مجھے اس دن پتا تھا کہ آج کل میری مالی حالت اچھی ہے میرے پاس پیسہ ہے سرمایہ ہے سامان ہے اور مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کی مالی حالت آج کل تھی نہیں ہے یار یاروں کو جانتے ہیں دوست دوستوں کو جانتے ہیں معاشی حالت میں نے سمجھا ابو بکر ہر میدان میں آگے نکل جاتا ہے آج دیکھتے ہیں نا آج ابو بکر کیسے آگے نکلتا ہے آج ابو بکر کے گھر سے تھوڑا سا مال نکلے گا میرے گھر میں آج بڑا مال ہے میں لے کے آؤں گا ڈھیر لگ جائے گا مخصد نبوی میں کہتے ہیں میں اس خیال میں کہ نیکی کی راہ میں آج میں آگے نکلوں گا میں آیا میرا مال بڑا بڑا مال اتنے میں ابو بکر آئے تھوڑا سا مال میں خوش ہو گیا کہ آج میں جیت گیا آج میں آگے نکل گیا لیکن نبی پاک نے سوال کیا اور نبی پاک کے سوال نے ابو بکر کو نکلوا دیا ابو بکر جیت گیا نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا عمر تم کتنا لائے ہو کتنا مال ہے ہجم کیا ہے وزن کیا ہے نہیں پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو اس کا وزن کیا ہے قیمت کیا ہے نہیں پوچھا آپ نے فرمایا عمر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے کی گھر گئے مال کو آدھا کیا نسفو آدھا بچوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں نبی نے فرمایا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے ابو بکر کہتے ہیں مال منگے ہوئے یار اور ابو بکر گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن سمجھ لیا کہ نیکی کے میدان میں ابو بکر سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات امام راضو نے لکھا کہ اپنے تن کا لباس ابو بکر نے اتارا بوریے کا لباس پہنا اس میں کانٹے کے بٹن لگائے بوریا لپیٹا بٹن لگائے اسی حالت میں آئے جبریل امیر اترے نبی پاک کے دیکھ کے حیران ہو گئے جبریل نے بھی ابو بکر والا لباس پہنا بھاٹ کا لباس ہے جبریل کے بدل پہ نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ لیا لباس کیسا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے یار نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے بوریے کا جو لباس پہنا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے آسمانوں پہ اعلان کر دیا سارے فرشتے یہی لباس پہن کے دیکھو پھر آ جو بات کی جگریل نے کہ یا رسول اللہ ابو بکر سے کہو رب کیسا ہے یار یاروں کے لیے گھر بار لوٹایا کرتے ہیں ابو بکر سے پوچھو یہ سارے گھر کا مال دے کے مجھ سے راضی تو ہے خوش تو ہے ابو بکر کے آنسو آئے یا رسول اللہ میرے تذکرے اللہ کی زبان پہ میرے تذکرے اللہ کے دربار میں یا رسول اللہ یہ سب کچھ میں نے دیا تو اسی لیے ہے کہ میرا اللہ راضی راض دوستی اور سوبت اور مال کے لحاظ سے مجھ پر کسی نے اتنا احسان نہیں کیا جتنا احسان کس نے کیا سدیقی اکبر نے کیا سب سے زیادہ میرا محسن ہے آگے سنیے آپ فرماتے ہیں بل کن تو متا خلیلا گئی ربی لگتا خز تو یہ دے رکھیے وفات سے کتنے دن پہلے آخری خطبہ فضیل سے کس کی شروع ہو گئی اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا کیسے میں نہ کروں کوشش کرتا ہوں پہلے ایک اور لے جا سمجھانا چاہتا ہوں اگر میرے دل کے کسی کونے خدرے میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی جگہ بچی ہوتی مجھ محمد کے دل میں اللہ ہی اللہ صرف دوستی اللہ کی محبت اللہ کی اگر میرے دل کے کسی کونے خدرے میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی جگہ بچی ہوتی لت خست اباب اکرل میں دل کے اس کونے میں ابو بکر کو سما لیتا اس کونے میں ابو بکر کو لے لیتا یا خلیلن خلت ان سے خلت ان کا معنی ہوتا ہے ایسا ایسی ہستی جس کے سامنے حاجتیں پیش کی جائیں جس سے مرادیں مانگی جائیں جس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کی جائیں وہ خلیل ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ حاجتیں پیش کرنا یہ کس کی آگے ہوں گی کوئی اور نہیں ہے جو کوئی جگہ بچی ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنے دل میں سما لیتا اسے خلیم بنا لیتا پھر نبی پاک نے مسجد نبوی میں کھلنے والی کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا یوں صحابہ کے مکان ہے گلی میں کھڑکی مسجد میں مکان گلی میں کھڑکی مسجد میں مکان پیر والی طرف کھڑکی مسجد میں تاکہ نماز کے آنے جانے میں آسانی ہو کھڑکیاں کھلتی ہیں خود نبی پاک کے گھر کی کھڑکی مسجد میں کھلتی ہیں نبی باقی ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا فرمایا لات تو تجنہ خو خط مسجد مسجد میں کھلنے والی یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو کسی کے گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے اللہ خو خط ابھی کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی تو وہ گھر کس کا ہو <تصال> رضی آپ سیدھی دوسری سے سی مت جائیں پیچھے تو باب کی ہے اس سے آپ اس طرف جائیں تو سامنے ہے باب صدیق سامنے اس دروازے کا نام کیا ہے باب ابو صدیق اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حاضی خوخة عبی بکرن حاضی خوخة عبی بکرن وہ جو نبی پاک نے جس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کھڑکی اس جگہ کو جس جگہ وہ آج کیا بن گیا ہے دروازہ بن گیا ہے ساری کھڑکیاں بند کر دی ہے ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی کیوں اخارا کیا نبی پاک نے کہ میرے بعد منصب خلافت پہ فائدہ کس نے ہونا ہے انہوں نے چونکہ زیادہ آنا جانا ہے مسجد میں لہذا ان کے گھر کی کھڑکی اس طرف کھلی رہی آئیے ابو بکر نے تصدیقیں کی نبی پاک نے بھی عظمتوں اور فضیتوں کی حد کر دی اب آخری تصدیق سنیے نبی پاک کا انتقال ہو گیا سوموار کے دن صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم آپ کی طبیعت ٹھیک تھی مدینے سے تین میل دور حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کا گھر تھا آپ اجازت لے کر وہاں چلے گئے طبیعت آج ہے نبی اباد کی تسلی ہو گئی صحابہ کو آپ ادھر چلے گئے آپ ادھر ہی تھے کہ پیچھے نبی پاک کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر کو وہاں جا کے کسی نے بتایا کہ نبی پاک کا انتقال ہو چکا ہے جس وقت نبی پاک کا انتقال مبارک ہوا صحابہ کو مسجد نبوی میں اطلاع پہنچی تو کوحرام مچ کیا اگر تمہارا دانو مسجد میں کھڑے ہیں غصے میں لال پی تلوار ننگی ہاتھ میں جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا نبی پاک کا انتقال نہیں ہوا طوری ساری ہوئی ہےپ اٹھیں گے منافقوں کے سارے قلم کریں گے آپ کا انتقال تو ہونا ہے لیکن ہم سب کے بعد حضرت عمر کا خیال کیا تھا کہ ہماری زندگی نبی اباد کا انتقال نہیں ہونا ہم سب کے بعد آپ کا انتقال ہونا ہے پوری بندہ یہ نہ نبی اباد کا انتقال ہو گیا میں کردن قلم کر دوں گا ہے جوش میں تقریر ہو رہی ہے بلند آواز سے صحابہ پہلے ہوئے زبانیں بند ہیں حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی پکتے فمتے بعد صحابہ گلیوں میں ایک دوسرے کا سلام نہیں سنتے حضرت ابو ابر آئے مسجد نبی میں داخل ہوئے حضرت عمر کو دیکھا صحابہ کی پریشانی کو دیکھا کوئی توجہ نہیں تھی سیدھے اجرا آشا میں چلے ان کی بیٹی کا گھر تھا نا یہ جا سکتے تھے نا ان کی بیٹی کاسری ادوج ایک طرف ہو گئی حضرت عائشہ وہی رہی نبی پاک کا دسوی عزت سفید چادر سے ڈھانپ لیا گیا تھا حضرت صدیق چکبر آئے رحمت کائنات کے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا فاقاب اور اپنے ہونٹ نبی پاک کے ماتھے پہ رکھ زہ نصیب ابو بکر تو زندگی میں بھی میرے نبی کے حسن کی بہاریں لوٹتا رہا غاروں میں اکیلا اور آج جب نبی پاک کا انتقال ہوا تو آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک کے ماتھے مبارک کو آپ نے چونا بھوسا دیا کپڑا آپ کے اوپر ڈالا اور وہی کھڑے کھڑے حضرت نے فرمایا بے ابھی و تب اے اللہ کے پاس پیغمبر آپ پر میرا باپ قربان آپ سے میری ماں قربان تب تا حیم میتا تیری زندگی بھی پاکیزہ اور تیری موت بھی پاکیزہ کون کہہ رہا ہے و میتا کن کو کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کو گستاخی نے میت کہنا نبی پاک کو میت کہنا توبہ توبہ توبہ اللہ اٹھارہ ملاق والوں سے بچائے بھائی اللہ تمہیں اوبر سے دیکھ سے ہی بچا یہ کوئی اخارہ ولاس والے کرے یہ کوئی افاق و توحید والے کرے سب سے پہلے نبی پاک کے انتقال کے چند نماس بات نبی پاک کے وجود مقدس کے اوپر کھڑے ہو کر حجرہ آشا میں بخاری نے نقل کیا سب سے پہلے نبی پاک کے لیے میت کا لفظ کس نے کہا تا می پکا لوگ میرے پیارے تیری زندگی بھی پاکیزہ ہیم جب تک زندگی رہی زندہ رہے زندگی بھی پاکیزہ میم اور میرے پیغمبر تیری موت بھی پاکیزہ آگے کہتے ہیں ولبی نفسی بیا مجھے قسم ہے اس بات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یوزی کو کللہ اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں سکھائے گا جس طرح حضرت عمر باہر کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگی موت ہے ابھی زندہ ہوں گے پھر موت آئے گی نہیں نہیں دو موتوں کا مزہ اللہ آپ کو نہیں سکھائے گا جو موت آپ پر آنی تھی سو وہ آ چکی حضرت ابوبکر ابو کہہ کے مسجد میں آئے سما خراجا گجرے سے باہر نکلے پکانا اور فرمایا او الحالف اور ایک قسم اٹھانے والے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر قسم اٹھا رہے تھے اللہ کی قسم نبی پاک کا انتقال نہیں ہوا جو کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے بلا میں اس کی قدر کلم کر دوں گا تبھی تو کہتے ہیں او الحالف اور ایک قسمیں اٹھانے والے الارفلک انہیں قدموں پہ بیٹھو میری بات کو سنو فلما تکلام ابو بکرے بس جب بات کو شروع کیا ابو بکر نے جالا سا تو حضرت عمر تو حلت عمر بہت ممبر بھی ہیں مسجد نبوی بھی ہیں فہابی اللہ سب سے پہلے ابو بکر نے اللہ کی حمد کی واسنہ آ اور اللہ کی تعریف و صلاح کی ایک منٹ کے لیے توجہ چاہوں سب سے زیادہ صحابہ میں سے نبی پاک کے ساتھ تعلق کس کو تھا ہے کوئی شب ان کی بیٹی کے وہ خامن نہیں تعلق یہ آج سب سے زیادہ غم کس کو ہے لیکن مجال ہے سمجھ ماؤف ہوئی ہو مجال ہے پاؤں پھسلے ہو مجال ہے کہ زبر کے بند چوکے ہو سبج ہاتھ سے نکلا ہو یہ خطبہ دیتے ہوئے خدا کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے توانائی کے ساتھ استقلال کے ساتھ جرب کے ساتھ خطبہ خود بدھ چلو ایک مثال دیتا ہوں کوئی بندہ فوت ہو جائے نا کسی بندے کا والد تو بچے رونے لگتے ہیں؟ تو چچا ماموں پھوٹی خالہ دوست آباد اس کے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں بھائی اب تم نے حوصلہ کرنا ہے تم حوصلہ کرو گے تو چھوٹے بھائی بھی حوصلہ کریں گے تم نے سنبھالنا ہے ابھی نہیں جو تم ہی کسنے چلانے لگو گے تو چھوٹے پہ اور کس چلائیں گے تو حوصلہ کرنا نبی پاک کی منصب پہ اللہ نے بکھانا تھا ابو بکر کو تو آج اللہ ابو بکر کے دل میں یہ دار رہے ہیں اس کشتی کا ملہ ملہ ہے تم نے یہ تو نہیں حوصلہ نہیں کرنا یہ کون سنبھالے گا یہ تو تلوارے لیے کھڑے ہیں یہ غصے میں ہے یہ آج حوصلے میں استقلال میں بیٹھو میری بات سنو وہ سنتے نہیں یہ بات شروع کرتی ہے بات شروع کرتی ہے صحابہ تمہر کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں ممبر کے قریب ابو بکر نے اللہ کی حمد و سنا شروع کی اور وہ خطبہ دیا جس کا جواب ہی کو ابو بکر سے لوگ محبت کا دعویٰ بہت کریں گے بہار کا دعویٰ بہت کریں گے عشق کا دعویٰ بہت کریں گے ابو بکر سے محبت ہے لیکن ابو بکر کا خطبہ سنائیں گے تو صرف اشاد والے ہی سنائیں گے باقی کوئی یہ خطبہ سنا yes. نہیں سکتے ہیں وہ سنائے تو ان کے مذہب کا بول کھلتا ہے yes. یہ خطبہ ابو بکر کا سنائیں گے تو ہم بھی سنائیں گے yes. کوئی نہیں سنائے گا جو بخاری میں نبی پاک کے وفات کے دن میں مسجد نبوی میں ہیں سارے صحابہ خاموش ابو بکر کہتے ہیں اللہ سنا من کان نیاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سے نبی پاک کی عبادت کرتا ہے پوجا پاٹ کرتا ہے الہ سمجھتا ہے فائیدے کرتا ہے مشکل کشا مانتا ہے حاجت روا مانتا ہے معبود مانتا ہے نظر و نیاز کے لائق مانتا ہے کوئی مانتا تھا صاحب میں سے کوئی مانتا تھا نہیں نہ مانتا تھا انداز دیکھو من کان امین کم جو تم میں سے محمد پاک کی عبادت کرتا ہے ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے ان کے سجدے کرتا ہے ان کی میادیں دیتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے فئی نہ محمد ال کد بے شک محمد پاک جو ہے کد ماتا نہیں میں نہ کرو گے آپ بھی ڈرتے ہیں قد ماتا माता تو موتل ماتا آپ پر تو موت آ چکی ہے اگر میں بھوج سمجھتی ہو اگر سنو آپ کا انتقال ہو گئے دنیا سے چلے گئے وہ من کا نم تم یاد اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سنے فہل اللہ حسموت وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے, دیشت آئے, دیشت آئے گویا کہ حضرت ابوبکر بکر بتانا چاہتے ہیں اور میرے نبی کے یارو اور فاروق اعظم تم نبی کو معبود تو نہیں مانتے ہو موت کا کیوں انکار کر رہے ہو موت کا تو تب انکار کرو جب تم نبی کو کیا مانو محبود مانو اس لیے کہ موت کس پہ نہیں آنی معبود پہ نہیں آنی اگر تم اپنے نبی کو معبود نہیں مانتے ہو اور رسول مانتے ہو تو پھر جو رسول ہے اس پر تو موت آنی ہے پھر ابوبکر نے قرآن سے دلیل لیمئیے تم ان ہوں میتون یہ ایت اب یہ صحیح پڑنی ابو کا <مَيَّتُون> <مَيَّتُون> نے پڑھی ابو بکر نے دوسری ایت پڑھی با محمد اللہ رسول کب خلط میں کب لہر رسول اب ام ماتا اپ ماتا کے حضرت عمر کہتی ہے جب اب بکر نے ایسی یہ بیان دیا ہو مجھے یقین ہو چلا کہ نبی بات کا انتقال ہو گیا پھر مجھ میں کھڑے ہونے کی سطح نہ رہی چلنے کی قوت نہ رہی میں گھٹنوں کے بل کھستا گھستا ممبر کے قریب آیا میں نے ابو بکر کو خطاب کر کے کہا کے اللہ کی رحمتیں نازل ہو مجھے تو ایسا معلوم اور رہا یہ ایسے آج تجھ پہ نازل ہو لو رہے آج کچھ تھے نعرے لونے سے تم نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ابو بکر تم نے تو ہماری آنکھیں کھول دی کہنا یہ چاہتا ہوں وہ ابو بکر جو نبوت کا مصدق تھا وہ ابو بکر جو میراج کا مصدق تھا آج میرے نبی کی موت پر بھی تصدیق کیس نے یہ صدیق جو ہوا یہ مصدق جو ہوا ہر معاملے میں یہ تصدیق کرنے والا جو ہوا یہ تصدیق جو کرتا رہا وہاں بھی نبوت کی بھی تصدیق کی میراج کی بھی تصدیق کی ہر معاملے میں یہ نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ یہ مضمون ادھورا ہے اس پر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں یہ میرا من پسند موضوع ہے عظمت صاحب کا اور ان خاص صحابہ کی عظمتوں کا جو باقی مضمون بچے ہیں کل عزیز بھٹی ٹاؤن کی مسجد میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے سارے یہ اعلان سنیں وہاں ہمارے بڑے غریب ساتھی ہیں بڑی جماعت کمزور ہے یہاں درخت میں آتے ہیں جمعے پہ آتے ہیں درس تو انہوں نے سفر والی میں رکھا تھا ایک پلاٹ میں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آیا مسجد والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یہاں کر لیں عزیز بٹی ٹاؤن کی مسجد میں انشاءاللہ میں نے یہی مضمون حضرت صدیق اکبر کا وہاں بیان کرنا ہے کل عشاء کے بعد کس مسجد میں جی عشاء کے بعد اشعہ. اشعہ. آپ سب ادا چلیں گے کوشش کریں گے آپ سکوٹروں پر سائیکلوں پر گاڑیوں کا انتظام کر کے اشعاللہ. آپ لیکن عشاء کی نماز کے وقت پہنچنا میں لیٹ نہیں کرنا چاہتے انشاءاللہ شاء اللہ سوا دس نئے جو سوا دس ہیں یا سارے دس ان تقریر جو ہے وہ میری شروع ہو جائے گی تاکہ وقت پہ آپ کو فارغ کر دیا جائے آپ نماز وہاں پڑھیں کھانا وغیرہ کھا کے آپ چلیں گھر سے نکلیں وہاں نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ درخت سنے میرے جو ورکر جہاں ہیں ناظمین ہیں ہلکا کے کنوینئر ہے علما ہے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ کل اس کے لیے محنت کریں لوگوں کے ذہن بنائیں ٹیم بنائیں اور بھرپور طریقے سے عزیز بھٹی ٹون کے اس درس میں آپ نے ہونا ہے درس قرآن شہر میں بہت ہو رہے ہیں یہ سوموار کے دن جی درس قرآن ہے دو ستمبر جی سوموار کے دن مغرب کے بعد کہاں جی جامع عربیہ زینت القرآن فاضل ٹون جی نزد جنرل بس اسٹینڈ وہ جو گونگو بیروں کا سکول ہے نا سڑک پہ بالکل سکول کے پیچھے گونگے پیروں کے سکول کے پیچھے زینت اور قرآن دو ستمبر لیکن یہ مغرب کے بعد سوموار کے دن مغرب کے بعد ہے وہاں بھی انشاءاللہ میں نے جانا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ چار ستمبر جو ہے جی بدھ کے دن مغرب کے بعد یہ جامعہ مسجد منور منورا فیصل ٹاؤن میں ہے جی بدھ کے دن مغرب کے بعد پانچ ستمبر جمعرات عشاء کے بعد جامع مسجد اللہ والی کمبو کالونی میں ہے جی جمعرات کے دن سات ستمبر ہفتے کے دن انشاءاللہ عشاء کے بعد جامع مسجد تکی پارک حیدرآباد ٹاؤن کے قریب تکی پارک ہے انشاءاللہ یہ وہاں درس ہوگا بہاریں لگی ہوئی ہیں قرآن کی آپ <تصفح> دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہمت دے لیکن اللہ اس کے ساتھ آپ کو بھی ہمت دے <تصفح> کہ آپ اسی ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ درسوں میں شریف ہو والے درس میں تو پھر میں آپ بڑی زبردست سفارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل الگ سا علاقہ ہے ہم سے کٹا ہوا ایک علاقہ ہے وہاں ہمارے لوگ اتنے نہیں ہیں تو آپ تمام حضرات ان کا کامیاب پروگرام جو ہے یہ آپ کامیاب کریں گے مغرب کی نماز کے نفل ادا کر رہا تھا میرے برابر دوسرے نمازی کندھے سے کندھے ملا کر نماز ادا اس دوران ایک لڑکے نے ہمارے اوپر سے پھلان کی کوشش کی میری نماز ٹوٹ گئی مجھے دوبارہ نیت کرنی پڑی میں اعتبار تو کر رہا ہوں کیا مجھے کوئی کفارہ بھی ادا کرنے پر پڑے گا آپ کو کیا کفارہ ادا کرنا پڑنا ہے جو کفارہ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز خلاف دلا دیں کفارہ آپ کا ادا ہو جائے گا گناہ تو اس کو ہے جس نے وہ سب فلاں ہے آپ کے اوپر سے پلاگ گئے وہ سب گناہگار ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کو استفار کرنی چاہیے آپ کو تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر اور اللہ تعالیٰ آپ کو تو زیادہ اس کا بدلہ دیں گے آدمی اپنی فوت شدہ بیوی کا منہ دے سکتا ہے یا نہیں کیونکہ کسی نے کہا کہ آدمی کی بیوی مر جائے تو منہ نہیں دے سکتا یوں ہی بس لوگ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں خامن کندھا نہیں دے سکتا جی منہ نہیں دیکھ سکتا جی کیوں نہیں دیکھ سکتا بس کیوں نہیں منہ دے سکتا منہ بھی دے سکتا ہے کندھا بھی دے سکتا ہے بعض لوگ اثر کے وقت روزہ رکھتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ روزے کی تمام سختیوں سے بچائے گا اس کی کوئی حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے جی اثر کے وقت روزہ رکھنا روزہ رکھنا ہے تو اسی طرح رکھیے صبح رکھیے اور غروب آفتاب کے وقت کھولے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کس چیز پر لکھی گئی تھی درختوں کے پتوں پر ہرن کے چمڑے پر باقی کسی چمڑے پر اس طرح درختوں کے کھلکوں پر ایسے لکھی جاتی تھی اور اس طرح ایسے جو ہے یہ محفوظ کر لی جاتی تھی اللہ, اللہ بہت گہرائیوں میں آپ نہ جایا کریں یار عید کی نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھے کپڑے لانے لگے اگر کوئی حق کھانا کار اور سلام دینا چاہے دے لیں کوئی بات نہیں نہ دیں تو بہتر ہے دے لیا تو کوئی اس طرح حرج نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ مولوی کہلاتے ہیں لیکن طالبان کے متعلق غلط باتیں یعنی وہ کہتے رہتے ہیں اپنی تقریروں میں تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت وقت سے طالبان حکومت کہ نال کا بندے گی یہ بھی کوئی یہودیا عیسائی دا لطفہ بھی طالبان کو گالی نکالیں گے نا ایک دو تو گالی نکالنے سے ہماری بچت ہو جائے گی کہ طالبان نے بت اس کہ اس میں سونا اور چاندی تھا یا وہ مشرق تھے یا طالبان مرتاب تھے اس لیے ان کو شکست ہو گئی لا ولا اللہ طالبان اس زمانے میں طالبان نے اس دور میں قرون اولا کی یادیں تازہ وہ جو ہم پڑھتے تھے نا تاریخوں میں بدر میں یوں ہوا عود میں یوں ہوا خندق میں یوں ہوا طالبان نے اس کی یادیں تازہ کی ہیں اور ہم تو دو آگوں یا اللہ تو یہ پانچا پلٹ دے اور طالبان کو فتح تھا طالبان کو فتح ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے طالبان کے بعض عقائد کے ساتھ ہمیں بھی اختلاف ہو لیکن طالبان کے طالبان کوئی عقیدے کی بنیاد پر تو نہیں لڑ رہے تھے بلکہ طالبان تو اس بنیاد پہ لڑ کہ ہم اس دنیا میں اسلام کے نمائندے دین کے نمائندے ہیں نبی پاک کے نظام مصطفیٰ کے نمائندے ہیں قرآن کے نظام کے نمائندے پر لڑ رہے تھے جب اتنا بڑا نعرہ لے کر کوئی بندہ آئے تو چھوٹے موٹے اختلافات پیچھے پھینک دینے چاہیے اس وقت اختلافات کو سامنے رکھنا صحیح نہیں ہوتا جن بچوں نے دھیان دے رکھا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ میں کامیابی عطا فرمائے الحمد للہ ربینار رحمت تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملات آ فرمائے ایک عزیز نے کہا ہے کہ ان کا بہنوئی بڑا سخت بیمار ہے اس کے کئی آپریشن ہو چکے ہیں اس کے بہنوئی کے لیے باقی بیماروں کے لیے دعا کرو اللہ سب بیماروں کو صفائے کاملہ ادا فرمائے جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں اللہ انہیں کامیابی ادا فرمائے ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو اللہ پورا فرما دے بس اللہ علیہ وعلیہ وعلیہ من الشيطان الرجيم